سوئیں میں نو سو میں کرے میں جب بابے تجرپ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 با کی جلسی تھی زمین کے سیدھو تری جلدی تھی زمین اب سد بیا آیا آپ میں میرے سدا بدار رضا خوش گو بدان بدھو گے ودارے ردا خوش ہو بد سان بدو گے جیسیا پیا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 الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وغصب حابک یا نور الله تغمزی شریف حدیث انبار چار سو چھراسی اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب عز وجل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک برودی قیامت لوگوں میں سے میری قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہی و بارک اوسر مدجل کے ناظرین استقبال ماہ رمضان کے اس لائف سلسلے میں آپ کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے برکتیں لیے رحمتیں لیے روزے لیے تراوی لیے تلاوت قرآن لیے شب قدر لیے سحری لیے افطار لیے دعاؤں کی قبولیت لیے <تصفيق> کچھ سلسلے میں شرکت کے اچھی اچھی نیتیں کریں پھر انشاءاللہ شاء اللہ ماہ رمضان کے استقبال کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ عزل امیر علیہ سنت کا کلام پڑھیں گے آمد رمضان والا اور ان شاء اللہ پیارے اقاعصلاۃ اسلام کی ارشادات جو ماہ رمضان کے متعلق ہیں وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے نیت المکمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کے کاش میں بھی اور آپ بھی عادی ہو جائیں ایک ہی نیک عمل میں اگر دس اچھی نیتیں کر لیں جبکہ وہ اس کا موقع بھی ہو تو دس ثواب حاصل ہو جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس ایک نیک عمل کی میرے آقا اعلی حضرت نے چالیس نیتیں لکھی چالیس فورٹی اب وہ اگر چالیس نیتوں کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے اب اس کا چلنا چالیس نیکیوں کے لیے چلنا قرار پائے گا اللہ رسیف فرمائے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں بنیادی نیت کیا اللہ کی رضا حصول ثواب یہ نیت کیجیے حسب موقع عز و جل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ حسب موقع یہ کہوں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا ادب کے ساتھ بیٹھوں گا ممکن ہوا تو اہم ادنی پھول لکھوں گا نیکی کی دعوت دی گئی تو انشاءاللہ شاء اللہ ازد اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمازان عطا فرما دیا آئیے کچھ کلام بھی پڑھتے ہیں کچھ روایت بھی سنتے ہیں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد سدم Hey, ہم گو نارے کتنا اللہ تعالی صحت و اور ہمیں خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے ا ترغیب و رحمت عالم یا سلطان دو جہان شہنشاہ کونو مکان حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے نمبر ایک جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ از وجل ان کی طرف یعنی آکا کی امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ از وجل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے پانچ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ ازل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے کو میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں اجرت دی جاتی ہے تج کے تج میں ہی نازل رمضان کی آمد شہری کی آمد آمدار کی آمد تراوی کی آمد شہری کی آمد مرحبا مرحبا سب مرحبا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی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 اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو ماہ رمضان کی برکتوں کے کہ کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن دیا فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عزل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تتور یعنی سنت ہے یہاں مراد تراوی ہے جو اس میں یعنی ماہ رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں یعنی رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ آساد یعنی غمخاری اور بھلائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں یعنی رمضان میں دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے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 جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخسیف کرے یعنی کام کم لے اللہ تعالی اس سے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب اجزل کو راضی کرو گے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تو اپنے رب عزل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جس سے تم جس سے تمہیں غنا یعنی بینیازی نہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا نمبر دو جہنم سے اللہ عزل کی پناہ طلب کرنا تو اس مبارک مہینے میں رمضان میں ہم کیا کریں گے انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے اس مہینے میں انشاءاللہ ساری تراویح ادا کریں گے خوش دلی کے ساتھ سستوں کی طرح نہیں کہ ابھی وہ انتظار کریں گے امام صاحب رقو میں جائیں تو ہم جا کر شامل ہو جائیں غافلوں کی طرح نہیں کہ جمار نکل گئی اور وضو خانے پر بیٹھے ہوئے مزے مزے سے وضو کر رہے ہیں گھومتے پھر رہے ہیں دوستوں میں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں نہیں چستوں کی طرح نیکیوں میں چست ہونا چاہیے تو ماہ رمضان میں ان سارے روزے رکھنے ساری تلاوی ادا کرنی ہیں اور ان شاء اللہ کلیمہ طیبہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے چھجرا قادر تاریہ میں ایک سو چھیاسٹھ بار ہے ایک سو چھیاسٹھ مرتبہ لا الہ الا اللہ تین مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی اور استقبال ستر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے آپ کے صدقے میں ہم جیسے گناہ گار بخشے جائیں گے آپ ایک روایت کے مطابق دن میں ستر بار ایک روایت کے مطابق دن میں سو بار استغفار فرماتے تھے تو تو طیبا کی ہم نے کثرت کرنی ہے ماہ رمضان میں اور استغفار کی کسرت کرنی ہے اور اللہ تعالی سے جنت طلب کرنی ہے اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جہاں احتکاف ہوتا ہے نا تو عصر کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے دعا کا سلسلہ دعا اشعار پڑے جاتے ہیں اجتماعی طور پر ایک اسلامی پڑھتے ہیں بکیہ سب شامل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو کلام ہوتے ہیں امیر سنت کے تو جنت کی طلب کی جاتی ہے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے جہنم سے پناہ طلب کی جاتی ہے تو جو مدنی ماحول میں احتکاف کر لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ تو یہ مناجات کی لذتیں بھی پائیں گے اللہ نے الحمد للہ پچھلے سال پاکستان میں ایک سو چار مقامات پر دعوت اسلامی کے مدنی محل کے تحت پورے ماہ رمضان کا احتکاف ہوا تھا اور اس سال ہم نے ہدف رکھا ہے ایک سو انیس مقامات کا یہ ایک سو انیس مقامات جو ہیں یہ پورے ماہ رمضان کے جی ہاں پورے ماہ رمضان کے ہیں پچھلی مرتبہ مدنی ماحول میں الحمداللہ یزا اجل دس ہزار سے زائد اسلامی بھائیوں نے پورے ماہ کا احتکاف کیا تھا اور اس سال اللہ نے چاہا تو اس سے کئی بڑھ کر تعداد ہوگی پچھلے سال الحمد للہ یزاجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت تیرہ سو سے زائد مقامات پر الحمد للہ عزا وجل احتکاف کی ترکیب ہوئی تھی اور اس سال ہم نے ہدف رکھا ہے اکتالیس سو مقامات کا اکتالیس سو چار ہزار سے زائد مقامات پر علاقہ سطح پر انشاءاللہ زوجل ہمارے ذمہ داران احتکاف کروانے کی کوشش کریں گے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں حج عمرے کا ثواب پھر ماہ رمضان اور مسجد میں سبحان اللہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اپنے کرم سے کہ ہم ماہر رمضان کی برکتیں کم حق کو ہو لوٹنے میں کامیاب ہو سکیں اللہ نصیب فرمائے ماہ رمضان میں الحمد للہ خوش نصیب اسلامی بھائی سب اور خیرات کثرت سے کرتے ہیں ہمارے اکالی سلا تو سلام ماہ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے عام دنوں میں ہر وقت ہی میرے آکاری سلاۃ اسلام سخاوت فرماتے مگر بالخصوص ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کا دریا بہت ہی موجے مارتا تھا تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے زکات تو دینی ہی ہے وہ دینی ہی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں نفلی صدقات بھی دینے چاہیے دعوت اسلامی کے کم و بیش چھیانوے شعبہ جات اس میں صرف جامعت المدینہ للبنین و للبنات جو کم و بیش تین سو پاکستان میں قائم ہو چکے ہیں اور بیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات ہیں چھیاسٹھ کروڑ روپے کا سالانہ خرچہ کم و بیش اور جو مدرسہ المدینہ ہے دو ہزار سے زائد پاکستان میں للبنی جز وقتی کل وقتی رہائشی سب ملا کر اور ہر سال کم و بیش اس سال جو حساب کتاب ہے پونے چار ہزار مدنی منوں اور مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی مسلمی مسئلے سناتے اسلامی بھائی الحمد اور ان کو تاکید ہے کہ فی سبھی اللہ سنایا کریں الحمدللہ للہ وجل جو طلبہ طالبات مدنی مننی اور مدنی منیا ہیں یہ ایک لاکھ سے زائد ہیں اس کا سالانہ خرچہ تقریباً انہتر کروڑ روپے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں کما حق لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں آمی. یہاں ازان شروع ہو رہی ازان کا جواب دے کر پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر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 ضربة عن سمع والبصر على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة حلالة. حيا على الفلاح لحلالا على الصلاح نحمد الله قوته لا اله الله اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه يا سيدنا مولانا حمدا كثيرا سيدنا درجة الرسیع وضاف امقام محمد اللذی وجعلنا فی شفاعته والقیام انکا لا تخلف المیع رب رحمتك رحمت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حضرت سینا ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تصویر کرنا اس ماہ کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ تصویر کرنے سے افضل ہے اللہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے اللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا اب اس مہینے میں بھی کیا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے اثر تا مغرب اجتماع تو ہوں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے کم و بیش پاکستان میں ساڑھے پانچ سو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں اب اپنے شہر کے اجتماع میں شرکت کریں اثر تا مغرب ہوگا وہیں افطار کریں مناجات افطار میں شرکت بھی ہو جائے گی سبحان اللہ مدیجل کے ناظرین ماہ رمضان کی برکتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فیضان رمضان سے یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے ادھر سی کتاب دعوت اسلامی کی مساجد میں مدارس میں جامعات میں چوک پر گھروں میں اسکول میں کارخانے میں اسلامی بھائی دعوت دیتے ہیں بعض اسلامی ماشاء اللہ وہ بچیوں کو جہیز میں فیضان سنت دیتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے سننا چاہیے پہانا چاہیے سنانا چاہیے فیضان رمضان جو اس کا باب ہے وہ الگ سے بھی ملتا ہے اس میں پڑھے روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے شہری کے بارے میں نیت کے بارے میں افطاری کے بارے میں کب افطار کرنا چاہیے افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے یہ سب آپ اس میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تراوی کے تعلق سے تراوی بی بیس رکت پڑی جاتی ہیں اس کے آداب کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آپ اس میں سنیں گے اور اپنا پڑھیں گے اور اعتکاف کے تعلق سے بھی روایت اس میں درج ہیں فضائل الحمد للہ احتکاف کرنے والوں کی اکتالیس بہاریں بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ فیضان رمضان پڑھ لیں کیونکہ جہالت سے گنا بہت ہوتے ہیں اور ماہ رمضان میں گناہ توبہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ گنا تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے اور حور عین کہتی ہیں اللہ اللہجل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شعر عطا فرما پھر سرکار مدینہ علی صلاحت اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشاور شیپی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ نے کوئی گناہ کیا تو اللہ اجزل ہر رات کے بدلے اس کا سو حوروں سے نکاف رمائے گا اور اس کے لئے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجست کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس محل میں آ جائے اور اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ گھیرتا ہے اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ اور پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتا کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ ازل کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گیارہ مہینے کر دیے کہ اس میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلوز یعنی لذت حاصل کرو اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو تو اللہ میں نشے سے بچائے ماہ رمضان کے علاوہ بھی وہ شراب حرام ہی حرام ہے وہ ماہ رمضان میں پھر نشے استغفر اللہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی مسلمان پر توہمت باندھنا بہتان لگانا حرام ہے اور ماہ رمضان بھی, بھی کیا ایسے کام کریں گے تو ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ساری تراوی خوش کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے شب قدر کی قدر نصیب فرمائے ماہ رمضان میں ہمارے امام اعظم ہر روز دن میں پورا قرآن پڑتے تھے ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے تراوی میں پورا قرآن پڑھتے تھے اور پھر عید کے دن بھی پورا قرآن پڑھتے تھے ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا ہو جائے کثرت درود کی سعادت عطا ہو جائے کاش ماہ رمضان کا احتکاب نصیب ہو جائے اور عالمی مدنی مرکز میں تو سبحان اللہ عمیر سنت موتقف ہوں گے اور پاکستان سے اسلامی بھائی ماشاء بوگیاں بک کروا رہے ہیں بک کروا رہے ہیں ہم بھی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کاش پہنچ جائیں اور یو کے سے یو ایس اے سے دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی صحبت میں احتکاف کریں گے اور ماشاء اللہ دن میں بھی رات میں بھی مدنی مذاکرے علم دن کے مدنی پھول اٹھائے جائیں گے وہ تو آج بھی ہوگا ان شاء اور اس میں آج تو ناد خانوں کے لیے اور اس سے متعلقین کے لیے خاص مدنی مذاکرہ ہے اس میں بھی شرکت کیجئے گا اور ابھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ماہ رمضان میں ہونے والے سلسلوں کی کچھ جھلکیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں آپ توجہ تو کے ساتھ اس کو دیکھ لیجیے سلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد